شہید اسلام ڈاٹ کام کل ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا اسلام آمنو سورت کا دوسرا حصہ پہلے میں نے عرض کیا تھا یہ وجوہ سب آج جہاں لکھائے تھے نا تو میں نے کہا تھا کہ یہ تمہید ہے کس کے لیے کس قصبے کے لیے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 وہ اس کے کنٹرول میں تھا ملک روم کے کنٹرول میں تھا کہ سارے روم جو تھا نا ہرکل اس کے ماتحت تھا شام کا بادشاہ ملک کے غصان. حضرت کو پتہ چلا کہ وہ لشکر تیار کر رہا ہے اور اس کی امداد کون کرے گا روم کا بادشاہ بھی کرے گا اور مدینے پہ چڑھائی کریں گے حضرت کو اس کا علم ہوا حضرت نے صحابۂ کرام کو فرمایا ان کو یہ جرت کیوں ہو رہی ہے ہم خود جاتے ہیں مول کے شام جنگ کرنے کے لیے تو حضرت نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا کتنی لیکن بات یہ تھی کہ وہ سفر بھی بڑا کٹھن تھا رہگستانی علاقہ راستے کے اندر کوئی دریائے دراست نہیں تھے پانی کا انتظام نہیں تھا موسم گرم تھا ادھر مدینے والوں کی کھجوریں بھی پکی ہوئی تھی۔ سارے امتحانات تھے تو جانا پھر مجاہد آدمی کا کام تھا جو پورا مجاہد و کام المجاہد منافقین پھر ہیریں پھیرییں کرنے لگے کوئی کوئی بہانہ کرتا تھا کوئی کوئی بہانہ کرتا تھا تو اس لیے یہ ترغیب دی گئی ہے غزوہ تبو کی یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں یہ رجب سن نو ہجری کے اندر ہوا غزوہ تبو ترغیب الجہاد اے ایمان والو کیا ہے واسطے تمہارے جب کہا جاتا ہے تم کو نکلو اللہ کی راہ میں اس سا کر تم الارت بو جھال ہو, ہو کس کی طرف کیا پسند کیا تم نے دنیاوی زندگی کو مقابل آخرت کے منال آخرت کے کیا منع مقابل آخرت کے پس نہیں اسباب دنیاوی زندگی کا مقابل آخرت کے مگر تھوڑا اللہ تنفرو نتیجہ تر کے جہاد جہاد کو نہ چھوڑو نتیجہ تر کے جہاد اگر نہ نکلے تم تو عذاب دے گا تم کو عذاب درد اور بدلے میں لائے گا قوم کو سوائے تمہارے اور نہ نقصان دو گو اس کو کسی چیز کا اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تن تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تن اگر تم نے حضور کی مدد نہ کی تو اس کی جگہ معذوف ہے فاسا یونسر اللہ اللہ اس کی مدد کرے گا کیوں فقت ناصر اللہ یہ نمونہ نصرت ہے فقط ناصر اللہ یہ نمونہ نصرت ہے یہ جزا نہیں ہے اللہ تنسروی کیونکہ یہ تو ماضی ہے نا پہلے گزر چکا اس کی جزا کیا معذوف ہے فاسا ین سر اللہ اگر تم نے حضور کی مدد نہ کی تو اللہ مدد کرے گا کیوں کہ اللہ پہلے مدد کر چکا ہے اپنے محبوب کی فقط ناصر اللہ نمونہ نصرت لکھا ہے بھائی پہلے پڑ چکے ہو دار الدوا میں مشورہ کیا تھا کافروں نے پھر حضور نے کس کو سلا کے تشریف لے گئے آ سلح غار شور میں چلے گئے اب غار شور کے اندر آپ کے ساتھ کون تھے حضرت وہ بکرے صدیق تھے غار شور بہت اونچی غار ہے وہ جب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 اللہ نے حکم کر دیا ہے کبوتری کو اس نے انڈے دے دیے وہاں اور یہ ان نہیں ہوتا اس نے جالا تان دیا کیا جالہ تان دیا تو اس نے کہا بھی اندر دیکھو تو پاگل ہے بے ہے یہ جالہ ہے اندر کوئی جاتا تو جالا ختم ہو جاتا ان کبوت کا جالہ سمجھ رہے ہو اور کبوتری بیٹھتی ہوئے اس نے انڈے دے دیے بھا بکوف ہے سمجھے وہ اللہ کی قدرت سے انہوں نے کائ کو جٹلا دیا اور واپس چلے گئے حضرت ابر صدیق اندر سے ان کے قدموں کا نشان دیکھ رہے تھے کہ اوپر کون ہے مشرقین ہیں حضرت نے ان کو تسلی دی یہ لمبا چوڑا واقعہ اردو کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے ہم تو بہت سر بیان کرتے ہیں اپنے کام پہ دیکھو جی فقر نثر اللہ پستا مدد کی اس کی اللہ نے جب نکالا اس کو کافروں نے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 جب فرماتے تھے آپ اپنے ساتھی کو لاتا غم ناگ نہ نا ہو تو حضرت ابو بکر کو کس کا غم تھا حضور کا اللہ تعالی ایک مقام پہ فرماتے ہیں لا حضانی انار رادو دور ہوئے اے موسا کی ماں غم نہ کر موسے کو واپس کریں گے تو موسا کی ماں کو اپنا غم تھا بیٹے کا غم تھا تو حوضل اس کو کہتے ہیں جو غیر کی طرف سے غم ہو ابو بکر صدیق کو کس کا غم تھا آقا ہے مدنی کا غم تھا اللہ تعالا بے شک اللہ ہمارے ساتھ آئے پس اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ علیہ اوپر ابو بکر کے ہی کا مرجع ابو بکر لکھو یہ بہتی کے اندر ہے اور مظہری کے اندر بھی ہے اتارا اللہ نے اپنا سکینہ ابو بکر پہ, پہ پریشان ہوتے نا بھائی ادہ بے جنوبن اور مدد کی حضور کی ساتھ ایسے لشکروں کے کہ تم نہ دیکھا تھا ان کو آدھا تن وہ کون سے لشکر تھے فرشتے انہوں نے آ کے پہارا دے دیا وہ جالا کالے مت اللہ کفر اور کر دی تدبیر کافروں کی نیچی کافروں کی تدبیر کو نیچے کر دیا کمزور وہ کالے مت اللہ اور اللہ کا بول بلند رہا کالے اللہ کا منع کیا کرو اللہ کا ہی بول بلند رہا واللہ اللہ عزیز الحکیم ان فروخاف مسکالا پھر وہی ترغیب جہاد ہے درمیان میں نمونہ نصرت کا پھر وہی ترغیب جہاد کس جہاد کی ترغیب ہے غزوائے تبوک کی نکل کھڑے ہو ہلکے اور بھاری ہلکے کا منع چاہے تھوڑا، تھوڑے ہتھیار ہوں اور بھاری کا منع زیادہ ہتھیار ہوں تھوڑے ہتھیاروں والے بھی چلو زیادہ ہتھیار اور جہاد جو اور اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں یہ بہتر ہے تمہارے لیے گاہو جانتے لا کان آرزن قریبا زاجر منافقین منافقین کو زاجر اور جی نے کہا ہے کہ اگر قریب ہوتی نا جہاد جہاد کہاں ہوتی قریب سفر بھی قریب ہوتا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 لوکان آرزن قریبا اگر ہوتا یہی جہاد کا مسئلہ آرزن کریب اسباب کریو یعنی بغیر سمیدیز. محنت سمیدیز. کے سمیدیز. اسباب جنبیز. مل جاتا جنبیز. اگر ہوتا یہ جہاد کا معاملہ اسباب کری اور سفر بھی کیا میانہ لتا بہو کا تیری اتباع کرتے ولاکن باودت علیہ کا لیکن دور ہو گیا ہے ان کو پر مسافت سفر لمبا ہے نا اس لیے آپ کا یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے بسون باللہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ لبستان اگر ہم طاقت رکھتے تو نکلتے تمہارے ساتھ پر میں ہلاک کرتے ہیں اپنی جانب کو جھوٹ بول کے اور اللہ جانتا ہے کہ یقینا جھوٹے ہیں اف اللہ ان کل آزن تلم تم خاتم و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 تو خام خواہ لے جاؤں ادھر بھی بعض ساتھی ہوتے ہیں گھر جاتے ہیں بعضوں کی مجبوری ہوتی ہے بعض طالب نگم میں ہوتے ہیں ایسے وقت پیاس کرنے آتے ہیں پھر گھر کی اجازت مجھ سے مانگتے ہو میں بالکل نہیں روکتا دند دے اچھا بھی جاتے ہو تو جاؤ قرآن واپس کر کے جاؤ بھئی جو ہمارے ساتھ یاری نہیں لگاتا اس کو خام کا کیوں پکڑیں ٹھیک ہے پکڑنا ضروری ہے اس لیے حضرت بھی اجازت دیتے گئے ہاں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 لیکن آپ تو چشپ ہی کر بات ہے نا اف کا دیکھو اللہ نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا اپنے محبوب کو کیوں اجازت دیا آپ نے ان کو یہاں تک واضح ہو جاتے واسطے تیرے سچے اور ساتھ ساتھ جان لیتا تو کس کو کو میت کی ہے اس کے بعد ان مقدر ہے لا یستاز کا او صاف مومن مومنین اے میرے محبوب جو کامل مومن ہے نا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 ایسے موقع پہ کامل مومن اجازت نہیں مانگتا کون اجازت مانگتے ہیں آگے آ رہا ہے انما یستاز کا علامت منافقین اور ان کے امراض علامت منافقین ان کے امراض ثلاثہ پختہ بات ہے کہ اجازت مانگیں گے تو اسے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کے نہ ساتھ دن قیامت کے یہ مرض نمبر ایک وراب قلوب وہم مرز نمبر کتنی دو اور شک میں پڑ گئے دل ان کے منافقہ کا دل شک میں ہے بس وہ اپنی شک کے اندر حیران پھر رہے ہیں لو اراد الخروجا فرمایا یہ جو عذر کرتے ہیں نا بہانے بناتے ہیں ان کے عذر کو باطل کیا گیا نے عذر ان کا عذر اس لیے باطل ہے کہ اگر ان کا خیال ہوتا نا جنگ کا تو اس کے لیے تیاری کرتے یا نہ کرتے کوئی سواری کی تلاش کرتے کوئی ہتھیار بناتے حالانکہ انہوں نے بالکل تیاری کی نہیں جس کا ارادہ جانے کا ہوتا ہے پہلے تیاری کرتا ہے پھر عین وقت میں کوئی ازور آ جاتا ہے پھر رہ جاتا ہے اگر ارادہ کرتے نکلنے کا تو تیاری کرتے بناتے اس کے لیے کچھ سامان ادا تو ان کے نیچے لے کو سامان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 اور باقی مسلمانوں کو بھی کیا کریں گے نا لوگ لشکار بھی کہ اللہ تعالی نے ان کا اٹھنا خدا کو یہی اٹھنا نہ پسند ہے پر سب ہوں پر سوست کر دیا ان کو سب بات کا مانا وکیلا امرتشری امر امر تو ہے ان فرو امرت شری کا نکلو نکلو اب ادھر کیا ہے بیٹھو بیٹھو تو امر کون سا تھا تشریح یہ امر کیا ہے تکوینی ہے کہ تو وہ خبیص ہے تمہارا بیٹھ نہیں در اچھا ہے اور کہا گیا حکم تکوینی اوکو دومال قائد ان بیٹھو آگے پھر میں لو خرج حکمات تخلق حکمات تخلق ان کا پیچھے رہنا اچھا ہے تو میں نے عرض کیا تھا نا اگر یہ جاتے تو کیا کرتے مومنین کو بزدل کرتے یا بہدر کرتے بزدل کرتے آپ بھی بزدل کانوں میں باتیں کرتے وہ دیکھو روح کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے, حریب ہے ایسے ہیں ایسے ہیں, ایسے ہیں ایسے لاؤ خارجو اگر نکلتے تمہارے اندر تو نہ بڑھاتے تمہارے اندر مگر کس کو فساد کو قبالہ کم فساد لکھو بالا او جاؤ اور البتہ گھوڑے دوڑاتے درمیان تمہارے طلب کرتے واسطے تمہارے شرارت کو کہتے ہیں نا جی فلا آدمی جو ہے نا فتنے کے گھوڑے دوڑا رہا ہے وہ محاورہ ہے یہ نہیں پلاں آدمی شرارت اور فتنے کے گھوڑے دوڑا رہا یہی ہے آوز آو نا گھوڑے دوڑاتے درمیان تمہارے طلب کرتے واسطے تمہارے شرارت کو بفیق ہوں فرمایا اکثر منافق تو بیٹھ گئے ہیں لیکن کوئی کوئی جاسوس ہیں تمہارے ساتھ ان کا خیال کرنا کوئی کوئی منافق حضور کے ساتھ گئے تھے وہاں تبو کے اندر آگے بھی آئے گا اور تمہارے اندر جاسوس ہیں سمبھا ان کا کیا لکھنا ہے ان کے اور اللہ جانتا ہے ظالمین کو لاغا دبتا وغل فتنہ نمونہ فساد نمونہ فساد فرمایا اب بھی فسادی اور اس سے پہلے بھی کیا کرتے رہے فساد کرتے رہے وہ جانگے عہد کے اندر شریک ہوئے عبداللہ بن بھائی کتنے آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا تین سو آدمی جانگ عہد کے اندر ہی خرابی کی جنگ اذاب کے اندر بھی یہود کے ساتھ اندرونی سازش کرتے رہے یہ بیمان سندی تھا تو بھی شرارتی آدمی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے خلاف بہت سازی کی منافقین نے یہود نے ایک دفعہ تو ان کی سازش اس وقت ٹوٹی ان کی کمار جب حضور نے بدر کے اندر کیا گیا فتح یاب ہوئے اس کے بعد عبداللہ بن عبی مسلمان ہوا پہلے مسلمان بھی نہیں تھا خبیر منافقہ نہ اور پہ پھر زیادی کمار ان کی ٹوٹی جب مکہ فتح ہوا اس وقت دیکھو جی لَا قَدِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ <سؤال> نَمُونَي فَسَاد البتا کی طلب کیا تھا انہوں نے فتنے کو شرارت کوئی سے پہلے بھی اب سے پہلے کہاں عوض کے اندر آذاب کے اندر ایسے پیری کرتے تھے وکلب القل امور اور الٹ پلٹ کیے تھے تیرے نقصان دینے کے لیے معاملات پلٹ کیے تیرے نقصان دینے کے لیے. یہاں تک کہ آ سچا وعدہ حق کا من اللہ کا سچا وادہ بظاہر امر اللہ اور غالب ہوا اللہ کا دین اور وہ مکرو سمجھنے والے تھے ایک غلبہ بدر میں ہوا دوسرا پھر پتا مکہ کے موقع پہ ہوا ومن ہوں میں کولّی اچھا جی اوپر ہاشے بھی لکھو منافقین کے نو خبیس قسم کا بیان افسناف تسا خبیسہ منافقین کے کتنے قسم جی نو خبیش قسم کا بیان یہ نو کے سمائیں گے منافقین کے نو خبیث قسموں کا بیان با منہمم من یقولو نمبر 1 کے لکھو قسم اول ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو اول لکھو اور نام اس کا لکھو جاد بن قیس یہ منافق تھا جاد بن قیس آیا حضور کی خدمت میں اور کہنے لگا حضرت میرا دل تو بڑا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں لیکن میں ہوں عاشق مزاج کیا ہوں عاشق مزاج ہوں حسین عورتوں کو دیکھ کے عاشق ہو جاتا ہوں اور وہاں روم کی عورتیں کیا ہوں گی وہ گورے ہیں نا رومی گورے ہیں سمجھے آ گوری گوری عورتیں ہوں گی وہاں میں پھنس جاؤں گا مہربانی مجھے اجازت دے دیے جی جی جی. میں پیسے دیتا ہوں میری طرف سے کسی اور کو لے جائیں یہ قسم و لکھائے جی وہاں میں من ہو مین میں سے وہ ہے جد بن قید کہتا ہے کہ اجازت دو مجھ کو اور نہ فتن میں ڈالو مجھ کو وہ فتنہ کون سا عاشق مزاج کا اللہ نے فرمائیے بے مان پہلے سے منافق ہیں یہ عاشق مزاجی کا نفاق سے بڑی بات ہے پہلے سے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں خبردار یہ فتنے میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں اور جہنم گھیرا کرنے والی ایسے کافروں کو میرے عزیز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 تین سو آدمی ہم محتاط ہو کے بیٹھ گئے سمجھے یا اور اگر پہنچے تو اس کو مصیبت تو کہتے ہیں خوشی سے تاکہ لے لیا تھا ہم نے احتیاط کا پہلو امرانہ کا معنی لے لیا تھا احتیاط کا پہلو پہلے سے اور پھرتے ہیں آپ کی مجلس سے خوشی مناتے ہیں الی بنا جواب شکوا جواب شکوہ نمبر ایک آپ فرما دیجئے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 فتا ہوگی پھر بھی کامیابی ہے کل نہیں بنا جواب شکوہ نمبر ایک آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں پہنچے ہرگز نہ پہنچے گی ہم کو کوئی تکلیف مگر جو اللہ نے لکھ دی ہے ہوا مولانا وہ ہمارا مالک ہے مالک کو حق ہے مملوک میں تصرف کرنے کا اور خاص اللہ پہ توقع کریں مومن کل حال تربسونا بنا وہ پہلا جواب تھا شکوہ گا یہ جواب کی تو ہے جی دوسرا ہے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 ہمارے پاس تو ٹیلی فون آتے ہیں کہ اے ہم مارے گئے پریشان ہیں فلاں کچھ ہے یوں ہے یوں ہے وہ دنیا دار کرتے ہیں تیرے فون تو سکون اصل چیز ہے سکون اصل مقصود تمہیں حاصل ہے ان کے پاس کیا ہے صرف اسباب سکون سکون نہیں ہے نہ تاج میں ڈالنے تو ان کے مال اولاد سوائے اس نے ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کے عذاب دے ان کو سبب ان ابوال اولاد کے دنیاوی زندگی میں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 نکل جاؤ دکان سے ورحمت میں قتل کر دوں گا باپ روتا ہوا دکان سے نکا بیٹا قابض ہو گیا یہ عذاب ہے خدا کا بیٹا یا نہیں ہے ارادہ کرتا ہے اللہ تاں کہ عذاب دیں ان کو ساتھ اس کے دنیای زندگی میں اور نکل جائیں ان کی جانیں اس سال میں کافر فون بقایا منافقین قسم ہیں وَيَحْلِ فُونَ بَقَایَ شِكَاعَاتِ مُنَافِقِينَ قسم اڑاتا ہے ساتھ اللہ کے کہ بے شک وہ تم میں سے آئیں دعویٰ ایمان میں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 اگر ان کو دوسرا مقام مل جائے کہیں جانے کے تو بھاگ جائیں لیکن دوسرا مقام ملتا نہیں ہے ان کو دیکھو لو یا جدون اگر پائیں کوئی جاہ پناہ یا غاریں مغارات منع اور مدخلان خلان یا گھس بیٹھنے کی جگہ چلو بڑی غار بھی نہ ہو چھوٹی ہو گھس بیٹھنے کی جگہ سمجھ رہے ہو لب اللہ البتہ پھر جائیں طرف اس کے اس سال میں کو رسیاں توڑاتے ہوں یجما ہون کا معنی رسیاں توڑاتے ہوں لکھ لو معنی مشکل ہے اس سال میں کہ وہ یہ ایک محاورہ ہے جس آدمی کا گھوڑا بھاگ جائے نا تو کہتے ہیں جاماہل فرش کیا کہتے ہیں او جاماہل پر گھوڑا رسی توڑا کے بھاگ گیا تو منہم میال میں جو کافی صدقہ یہ صنف دوم ہے پہلا قسم کون سا دادی وہ عاشق مزاج کا اب دوسرا صنف ان لوگوں کا ہے جو حضور پہ تانے لگاتے تھے حضور غریبوں کے صدقات تقسیم کرتے تھے نا اب یہ خبیص آدمی آ کے بیٹھتے تانے لگاتے بات جی ہمیں تو نہ ملا ہمارا آدمی فلاں مستحق ہے اس کو نہ ملا خواہ مخواہ ایسے بےمانگی کرتے صنف دوم اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو عیب لگاتے ہیں تو اس کو تقسیم صدقات کے اندر فین او تو پس نہا اگر دیے جائیں اس سے تو راضی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں واہ واہ واہ واہ بہت اچھا اور اگر نہ دیے جائیں اس سے تو کیا ناراض ہوتے ہیں یہ مفاد پرستی خود پرستی بلا انہم طریق کے کامیابی اور اگر تاکیق وہ راضی ہو جاتے اس چیز پہ جو اللہ نے دی اس کے رسول نے دی اور کہتے کافی کہ کو اللہ عنقریب دے گا ہوں کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی دے گا صدقات سے غنی غنائم سے بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کیا رغبت کرنے والے ہیں تو جزا معذوف ہے لکانہ خیر اللّہ جزا معذوف ہے سمجھے جی اگر یہ کہتے نا بلاو وََ ہم خیر اللّہ اس کی جزا معذوف ہے چلو جی شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیان اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث و کل ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں